الحمد لله رب العالمين وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهده وستنة بالسنته يوم الدين ومعض معزز ومكرم وقابل احترام ناظرين وناظرات مشاهدين ومشاهدات گناہوں کی پہچان پر نیا سلسلہ شروع کیا گیا تھا چار درس ہو چکے ہیں آج پانچواں درس ہے گزشتہ ہفتے ہم نے بڑے گناہ کی ایک بڑی علامت بیان کی تھی کہ اس گناہ پر یا اس کے کرنے والے پر لانت بھیجی گئی ہو یہ بڑا گناہ ہوتا ہے کیونکہ چھوٹے گناہوں کی مففرت نیک اعمال سے ہو جاتی ہے اور جن اعمال کی مخف... گناہوں کی مففرت ہو جائے وہ بڑے گناہ نہیں کہلاتے لہذا جن پر لانت بھیجی گئی ہے وہی بڑے گناہ ہیں یعنی یہ بھی ایک علامت ہے ہم نے کچھ گناہوں کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا آج کے درس میں بھی کچھ ایسے ہی گناہ جن پر لعنت بھیجی گئی ہے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کر رکھیں کیونکہ یہ بڑے گناہ ہیں اور بڑے گناہوں کی مفرت کے لیے توبہ شرط ہے لہذا ہم ہر طرح کے گناہوں سے بچیں لیکن بڑے گناہوں سے بطور خاص ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے اسی لیے اگرچہ اس کی اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ بڑے وہ ہے بڑے گناہوں کی پہچان پہچان بیان کر دینا کافی ہو جاتا لیکن چونکہ ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج بہت سارے لوگ بنی اکثریت بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرتی ہے اور پھر اسے یعنی بڑا گناہ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں پر جوں تک نہیں دیکھتی اس لیے میں نے ضرورت محسوس کیا کہ کی کچھ گناہوں کو بیان کر دیا جائے جو اگرچہ موضوع سے ہٹ کر کے ہیں یا بہت زیادہ موضوع سے گہرا تعلق نہیں ہے اسی لیے آج کا درس ایسے ہی کچھ گناہوں کے تعلق سے مارا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ معامن مجھے آپ لوگوں سے پہلے اور آپ لوگوں کو سب کو ان گناہوں سے پاک رکھے محفوظ رکھے عامنس اللہ تعالی انہوں سے روایت فرماتے ہیں اللہ اللہ کے سول نے لانت بک فرمایا کہ اللہ کی لانت ہوتی ہے جو غیر اللہ کے لئے ذبح کرتا ہے. غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے میں بہت ساری صورتیں داخل ہیں ان میں سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یعنی جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لینا کسی نبی کا کسی رسول کا پیر فقیر کا فرشتے کا عیسی علیہ السلام کا یا کسی کا بھی نام لے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بجائے کسی کا نام لیا جائے تو یہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے نمبر دو ذبح تو اللہ کے نام پر کیا جائے لیکن ایسی جگہ ذبح کیا جائے جہاں شرک ہوتا ہو جہاں کفر ہوتا ہو یا زمان جاہلیت کے یا غیر مسلمین کے مذہبی تیوہار وہاں پر منائے جاتے ہوں ایسی جگہ پر جا کر کے ذبح کرنا یہ بھی غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے اور اس کی جو مشہور دلیل ہے بوانا والی حدیث جس کے راوی ہیں زحاک بن ثابت رضی اللہ عنہ کہ کسی نظر مانی تھی کہ بھوانا میں جا کر کے اوٹ زبا کریں گے تو ہمارے بھی نے پوچھا ان سے کہ کی کیا وہاں کبھی بدھ تھا کہا کہ نہیں کہا کہ کبھی وہاں زمان جاہلیت کے اندر میلہ ٹھیلا تو نہیں لگتا تھا کہا کہ نہیں تو آپ نے کہا اپنی نظر پوری کرو ظاہر بات ہے صحابی تھے وہ اللہ کے نام ہی پر زبا کرتے اے اسی یہ اس میں کوئی یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کے نام پر زبا کرتے وہ اللہ کے نام ہی پر زبا کرتے لیکن چونکہ جگہ اگر ایسی ہو جہاں پر شرک ہوتا ہو یا شرک میلے ٹھیلے لگتے ہوں تو ایسی جگہ پر ذبح کرنا یہ شرک کہلاتا ہے یہ ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لانت ہوتی ہے جیسے آپ جا کر کے مندر میں ذبح کریں گرودوارے میں جا کر کے ذبح کریں یا چرچ میں جا کر کے ذبح کریں یا یہودیوں کو جب معبد ہے وہاں جا کر کے ذبح کریں جہاں اللہ کے علاوہ دوسروں کے باز ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے یہ کیا ہوگا یہ غیر اللہ کے یہ جگہ پر ذبح کرنا ہوگا جہاں پر شرک ہوتا ہے جو قطان جائز نہیں یہ بھی ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت ہوتی اگرچہ اللہ کے نام پر ذبح کریں تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نام پر تو ذبح کیا جائے لیکن مقصد غیر اللہ کی رضا ہو کسی اولی کسی پیر فقیر کی رضا کے لیے شیطان کی رضا کے لیے کسی نبی کی رضا کے لیے یا جو وفات پاگے ہیں ان کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا شیطان کے لیے جانور ذبح کرنا اللہ کی رضا مقصد نہ ہو بلکہ غیر اللہ کے رضا مقصد ہو کسی کی برسی کے موقع پر اس کے لیے جانور ذبح کرنا تو یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں یہ یہ سب غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے میں آتی ہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان جب آفس کی بنیاد ڈالتا ہے یا گھر کی بنیاد ڈالتا ہے تو پھر اس وقت جانور اگر ذبح کرتا ہے وہ تو یہ بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے اگرچہ اللہ کے نام لے کر کے کی ہی کیوں نہ ذبح کرے لوگ ذبح کر کے خون کیا ہے دیوار میں یا بنیاد میں ڈال دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا گھر یا ہماری دکان یا مکان یہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا تو شیطان کی خوشنودی کے لیے ایسا کیا جاتا ہے تو اس پر گرچہ اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے لیکن یہ کیا ہے یہ شرک ہے اور لانت ایسے لوگوں پر بھیجی گئی ہے وہ اللہ منصر کا منالہ اور اللہ کی لانت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو زمین کے نشانات کو چوری کر لیتے ہیں یعنی اس کو ہٹا دیتے ہیں اس کو مٹا دیتے ہیں نشانات لگے رہتے ہیں کہ شہر کے تعلق سے یا اس طریقے سے کسی بھی چیز کے تعلق سے انسان اس کو ہٹا دے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جگہ جگہ جب آدمی سفر کرتا ہے تو وہاں بورڈ لگے رہتے ہیں کہ ہاں سے فلاں شہر اتنی دور ہے فلاں گاؤں اتنی دور ہے آدمی اس کو مٹا دے یا وہاں پر راستہ دکھایا رہتا ہے آدمی اس کو ہٹا دے تو کیا ہے ایسے بھی لوگوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو مسافرین ان کے لیے دقت اور پریشانی ہوتی ہے اور ان کی آسانی کے لیے ساری چیزیں لگائی جاتی ہیں ایسے انسان کی کھیتی ہے زمین ہے یا دکان ہے اب وہ کیا کرے نشان مٹا دے دوسرے کی زمین پہ جا کر کے کھیتی کرے یا گھر بنا لے یا آگے تھوڑا بڑھا لے یہ بھی اس میں شامل ہے لہذا ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی لانت ہوتی ہے وہ لان والدہ اور اس پر لانت ہوتی ہے جو اپنے والدین پر لانت بھیجتا ہے اپنے والدین پر انسان براہ راست تو نہیں بھیج سکتا ہے لیکن آج کے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں باقاعدہ اطلاعات آتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں لات بھیجتے ہیں کوچتے ہیں یہاں تک کہتے ہیں کہ کی کیوں میں تمہارے کوکھ میں میں نے جنم لے لیا کیوں میں تمہارے یہاں پیدا ہو گیا نا اُوز بلّہ اس طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں غیر مسلموں کی بات کرتا ہوں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں وہ اس طرح کی بھی اس طرح کی یعنی حالت آج کے مسلمان بچوں کی ہوگی نہ عزب الحمدالح اللہ, اللہ پیدا کرنے والا ہے اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے انہیں کو پسند کیا لہذا اللہ کے فیصلے پر انسان راضی رہے انسان محنت کرے کوشش کرے تو اس طریقے آج ایسے بھی لوگ ہو گئے ہیں کہ براہ راست اپنے والدین پر لامت بھیجتے ہیں آج سے پہلی صدیاں جو گزری ہیں اس کے تعلق سے لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے اچھے لوگوں کی کثرت تھی تو اس میں تو آج براہ راست سمجھ لیجیے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دیتا ہے اور اگر سبب بنتا ہے تو یہ بھی گویا کہ اپنے والدین کو گالی دیتا ہے جی دی یعنی کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دے وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے تو گویا کہ وہ سبب بنا لہذا وہ بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہے چوتھی بات ہمارے بے نے فرمائی کہ مناو محدسن جو کسی بدعتی کو جگہ دے پناہ دے اس پر بھی اللہ کی لانت ہوتی ہے جو بدعت کرنے والے شرک کرنے والے ان کو پناہ دے ان کی حفاظت کرے ایسے لوگوں پر بھی اللہ رب الامن کی لانت ہوتی ہے کیونکہ دین کے اندر شرک اور بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے دین کتاب و سنت کا توحید و سنت کا نام ہے صلیب صالحین کے منحج پر سمجھنے کا لہذا کسی بدعتی کو پناہ دینا اس کی توقیر کرنا اس کی عزت کرنا اس کے مقام مرتبہ دینا اسے اسلام کو ڈھا دینے والی بات ہوتی ہے یہ جی ہاں اس لیے ایسے لوگوں کی ذرا برابر توقیر نہیں کی جائے گی جی ہاں ایسے لوگوں کو پناہ نہیں دی جائے گی جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں شرک اور کفر لے کر کے آتے ہیں ایسے لوگوں کو ذرا برابر نہیں ان کی کوئی حفاظت نہیں کی جائے گی تو ایسے لوگوں پر لانت ہوتی ہے تو معلوم یہ کہ بڑے گناہ ایسی مسلم احمد کی روایت ہے سلسلہ سیاح اللہ کس آل، یہ حدیث امام البائی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا وہ ہے کہ جو جانور اپنی پوری کرے اس پر بھی لانت ہوتی ہے جانور سے اپنی شہبت پوری کرے اس پر بھی لانت ہوتی ہے یہ بھی بڑا جرم ہے جی ہاں اللہ رب العالمی نے نکاح کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے ہمیں نکاح جیسے مقدس اور پاکیزہ عمل کو ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے اور مشروع قرار دیا لہذا انسان کسی عورت سے نکاح کر کے اس سے اپنی شہوت پوری کرے اب اگر وہ مرد یعنی آدمی جانور سے جا کر کے اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو ایسی صورت اس پر لانت ہوتی ہے یا کوئی عورت ہے جانور سے اپنی شہبت پوری کرتی ہے کتے سے یا اس طریقے سے نعوذ باللہ کسی اور جانور سے یہ دونوں کے لیے جہاں مرد کے لیے وہیں عورت کے لیے بھی ہے ایسے لوگوں پر لاہ کی لانت ہوتی ہے اس طریقے سے مسند احمد کی روایت ہے سلسلے سلسل صحیحہ میں مالوانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو قوم لوت کا عمل کرے اس پر بھی لانت ہوتی ہے یعنی جو پیخانے کے راستے سے اپنی شہبت پوری کرے تو اس پر لانت ہوتی ہے چاہے مرد کے پیخانے کے راستے سے یا عورت کے پیخانے کے راستے سے یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور ایسے لوگوں کی سزا قتل ہے نے قتل کر دیا جائے لیکن ظاہر بات ہے قتل حاکم وقت کرے گا عام لوگوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے ہمارے نبی نے ایسے کرنے والوں پر لانت بھیجی ہے اور فائل اور مفول جو کرنے والا اور جو کروا رہا ہے دونوں پر لانت بھیجی گئی ہے اور دونوں, دونوں قتل کے مستحق ہیں اگر مفول اپنی رضامندی سے کروا رہا ہے اگر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے اور وہ یعنی مکرا ہے تو اس کے لئے حکم نہیں ہے ایسے ہی مومن کے ل... قتل پر لعنت بھیجی گئی ہے قرآن کریم اللہ اب اللہ بھیجی کہ جو کسی مومن کو قتل کرتا جان بوجھ کر کہ اس پر اللہ اب العمین کی لعانت ہوتی ہے عمن قتل جو ہے مومین اقت المین متعمدن فضا ہُانخالدنفیحہ و غب اللہ علیہ اللہ اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے تو قتل کرنا مومن کا یہ بھی بڑا گناہ اسی طریقے سے جو, جو کسی مومن پاک دامنا عورت پر الزام لگائے اس پر بھی لانت ہوتی ہے اس پر بھی لانت ہوتی ہے یا کسی مومن مرد پر الزام لگائے جائے اس پر بھی لانت ہوتی ہے وہ مرد پاک ہے لیکن اس پر زنا کے الزام لگائے جا رہا ہے تو بھی کیا ہے یہ اس پر لانت ہوتی ہے سب گناہ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں نا عزب اللہ مزالک اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظ اٹھائے ایسی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المصبحین امین الرجا بن نسا ان مردوں پر لانت بھیجی جو عورتوں کی مشابت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر لانت بھیجی ہے یا اللہ کے سول نے جو مردوں کی مشابت اختیار کرتی ہیں یعنی yani عورت مرد کی مشابت اختیار کرے مرد بننے کی کوشش کرے اور عورت جو ہے اور مرد جو ہے عورت بننے کی کوشش کرے نعوذ باللہ آج تو معاملہ بڑا سنگین ہو گیا ہے آج تو معاملہ بہت ہی سنگین ہو گیا ہے کہ جو ہے عورت مرد بننے کی کوشش کرتی ہے اور مرد جو ہے کیا نام ہے عورت آپریشن کروا کر کے مرد بن جاتی ہے بن جاتی ہے عورت یا عورت مرد بن جاتے ہیں اس طرح کی بھی نوز باللہ بہت سارے ملکوں کے اندر یہ چیزیں جو ہے موجود ہیں پائی جاتی ہیں تو یہ بہت ہی حد درجہ یہ بڑا گناہ ہے اور ایسے لوگوں پر لانت بھیجی گئی اس طریقے سے بعت کی روایت ہے کہ اللہ کے سور صلی اللّہ علیہ وسلم اس آدمی پر جو عورت کا لباس پہنتا ہے وہ لباس جو عورتوں کے لیے خاص ہے اس کو پہنتا ہے تو اس پر لانت بھیجی گئی ہے. اور اس عورت پر جو مرد کا لباس پہنتی ہے اس پر بھی لانت بھیجی گئی کیونکہ مرد کا لباس الگ ہے اور عورت کا لباس الگ ہے مرد کے اندر انسط عورت کے اندر پائی جاتی ہے مرد جو ہے اس کے اندر مردانگی ہوتی ہے لہٰذا اسی طریقے اس کا لباس بھی ہوتا ہے تو عورت جو ہے مرد کا لباس پہن کر کے اپنے آپ کو مرد ظاہر کرے اور مرد عورت کا لباس پہن کر کے جو ہے عورت بننے کی کوشش کرے تو دونوں پر لانت بھیجی گئی اس طریقے سے صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی اپنی عورت کو بستر پر بلائے ابت تو انکار کر دے فبا تذبہ نہ تو رات بھر غصے کی حالت میں رات گزارے وہ اس پر غصہ رہے لانت حل ملا ایک تو تو جب تک صبح نہ کر لے عورت اس پر فرشتے لانت بھیجتے یعنی کوئی شوہر اپنی بیوی کو کے لیے بلائے لیکن انکار کر دے نہ ہاں اگر اس کے پاس عذر ہے تو الگ مسئلہ ہے لیکن کوئی عذر نہیں ہے لیکن پھر بھی بغیر عذر کے اپنے مرد کی شہوت پوری نہیں کرتی ہے تو ایسی عورتوں پر باقاعدہ فرشتے لانت بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے جب تک کہ مرد اسے خوش نہ ہو جائے راضی نہ ہو جائے تو یہ بھی بڑا گناہ ہے کیونکہ لانت بڑے گناہوں پر بھیج جاتی ہے اس طریقے سے ابو داود کے روایت ہے اور امام البانی نے اس کی تاسین کی ہے کہ اس آدمی پر ہوتی ہے جو اپنے عورت کی شرمگاہ سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے یا حاجت پوری کرتا ہے اور یہ بات گزر چکی کہ یہ جہاں مرد کے لیے حرام ہے یعنی کہ مرد سے کرے وہ وہیں مرد کے لیے کہ اپنی بیوی کی شرمگاہ سے یا کسی اور عورت کی شرمگاہ سے اپنی پچھلی شرمگاہ سے شہوت پوری کرے تو اس پر لانت ہوتی ہے اس طریقے سے اللہ کے سرکی سے منصبہ صحابی لعنت اللہ کی توننا سیجمعین جو میرے صحابہ کو گالی دیں اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور سب کی لانت ہوتی ہے طبرانی کی حدیث اور سلسلہ سیاح امروانی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو حسن قرار دیا تو صحابہ تاقیر اور ادب اور احترام کے مستحق ہیں ہم سے اور ان کا حق ہمارے اوپر جی کہ اور دین ہے ہمارا یہ دین ہے ایمان اور احسان ہے کہ انسان ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئے اور ان کا ذکر خیر کرے ان کی خوبیوں کو بیان کرے اور ان کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرے اگر کوئی ان پر لانت بھیجتا ہے انہیں گالی دیتا ہے برا کہتا ہے ان کو یا ان پر الزام تلاشی کرتا ہے تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لانت ہوتی ہے جی صحابہ اس کائنات میں اللہ کے رسول کے انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں سب سے افضل ہیں صحابہ کے لہذا ان کو برا کہنا یہ گویا کے العالمین کے اختیار پر اعتراض کرنا ہے اللہ نبی نبی کی صحبت کے لیے جن کو پسند کیا وہ اس کائنات میں سب سے افضل لوگ ہیں کرام کے بعد جیسا کہ عبداللہ بن مسول رضی اللہ علیہ فرماتے کہ ان کے دل سب سے زیادہ پاک تھے گہرے علم والے تھے تکلف نہیں تھا ان کے ہاں اور اس طریقے سے اللہ کے رسول کی مدد کی تو ایسے لوگوں کا ذکر انسان کو ہمیشہ خیر کے ساتھ کرنا چاہیے ان کے ذریعے سے ہمیں دین پہنچا ہے اگر کوئی ان کے اندر عائب نکالتا ہے ان پر اعتراض کرتا ہے تو دین پر اعتراض کرتا ہے اور دین کو منہدم کرنا چاہتا ہے اللہ کے رسول کی بھی نبوت کے اندر وہ کیڑے نکال، نکالتا ہے اس کے ذریعے سے نہ من اللہ کیونکہ اللہ کو گویا کی وہ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنایا جو انتہائی برے اور گندے قسم کے لوگ تھے آج کے دور میں ہم برے لوگوں کو اپنا دوست نہیں بناتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کے سوچنا کس قدر کفری بات ہے اگر کوئی آج ہمارے دوستوں کو برا کہ اس کو ناپسند کرتے اور صحابہ کے نام کو برا کہنا لوگ عقیدے کے نام پر یہ ساری چیزیں کرتے ہیں جسر وافظ ہیں خوارج ہیں یا جو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یا ان کے طریقے کو اپنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے تو صحابہ پر صحابہ کو برا کہنا یہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی لانت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر ایسے ماں نبی نے فرما اللہ اللہ علیہ و نصارہ عید قبور امبیاہی مساجد سے مسلم کے روایت ہے یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت انہوں نے اپنے نبی کی نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا ان پر لانت بھیجی گئی ایسے ہی سو نسری کی روایت ہے صحیح روایت لاہ اللّہ قومن تخولہ امبیائی مساجد ان لوگوں پر لانت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی مسجد قبروں کو مسجد بنا لیا لہذا قبر کو مسجد بنانا ایسے لوگوں پر اللہ اربابن کی لانت ہوتی ہے اور قبر کو مسجد بنانے میں تین چیزیں شامل ہیں جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر مسجد کھڑی کر دینا مسجد تعمیر کرنا نمبر دو سجدے کرنا جا کر کے وہاں پر قبر پر یہ بھی اس کے اندر شامل ہے نمبر تین جا کر کے قبر کے پاس نماز پڑھنا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے سجدے کرنا قبر پر یا جا کر کے وہاں پر نماز پڑھنا قبر پر یا باقاعدہ قبر تعمیر مسجد تعمیر کر دینا کھڑی کر دینا بنیاد اور عمارت یہ تینوں معنے اس کے اندر شامل اور داخل ہیں مسجد کا مطلب صرف عمارت کھڑی کرنا نہیں ہے بلکہ وہاں پر سجدہ کرنا یا جا کر کے وہاں پر نماز پڑھنا یا اس طریقے سے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے اے, وہاں جا کر کے دعا کرنا جی ہاں تو یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں تین معنی بطور خاص علما نے بیان کیا ہے مسجد تعمیر کرنا اور یا جا کر وہاں سجدے کرنا یا اس طریقے سے وہاں پر جا کر کے نماز پڑھنا تو ایسے لوگوں پر اللہ ابرامن کی لانت ہوتی ہے تو یہ چند گناہ تھے جو میں نے مناظر سمجھا کہ آج کے درس میں ان کو بیان کیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العمین ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے امین وہ صلی اللہ عبین محمد والین و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ